تغابن سورت التغابن مدنی ہے اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکو ہیں نام آیت نو یوم الجمع کمل یوم التغابن سے ماخوذ ہے یعنی وہ سورت جس میں التغابن کا لفظ آیا ہے زمانۂ نزول اکثر کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے البتہ زحاق کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور کلبی کا قول ہے کہ اس کی کچھ آیتیں مکی اور کچھ مدنی ہیں نحاس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صورت التغابن مکہ میں نازل ہوئی تھی صرف آخر کی چند آیتیں آف بن مالک اشج کے بارے میں مدینہ میں نازل ہوئی تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ اپنے اہل عیال کی بد سلوکی کا ذکر کیا تھا تو یا یوہ لدین امن ان من ازواج کم و اولادم ادو سے آخر صورت تک نازل ہوئی تھی